السلام علیکم اور محسوس امید کرتا ہوں کہ میری آواز ہم تمام بھائیوں کو آ رہی ہوگی اور انشا اور مختلف عبارت و تعالیٰ آپ سب خیریت سے نہیں ہوں گے کلیئر نہیں میری آواز مزید آتے تلام بھائی کو آواز شاید نہیں آ رہی وائف اگر ہے تو بتائیں اللہ نہیں ہے اب بتائیں اللہ صلی اللہ آ رہی ہے بھائیوں کو یا پھر سمجھ بھی نہیں آ رہی اگر لکھنے اگر کچھ اچھا سمجھ آ رہی ہے اچھا پارک پر سمجھ آ رہی ہے اور ٹاک پر سمجھ آ رہی ہے بھائیوں کو اصل میں لائٹ گئی ہوئی ہے اور بی ایس کی وجہ سے کچھ شور تھا تو یہ ابھی تقریباً پچیس منٹ لائٹ آنے میں تو سمجھ آ رہی ہے تو ہم درخت جس کا جی سکتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کل انشاءاللہ سول سپارے کا آج آغاز ہے اللہ کی طرف <سلام> الحمد للہ رحمد اللہ عالمی وقت اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم صلاة كاملة وكافية تبلغك الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي والله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله خبر گزارش سال ڈال دو ہزار چوبیس اس آغاز میں آپ نامی بھائی موجود ہیں لیکن بیلنٹ پر تعداد ابھی بہت کم ہے تو ابھی درد کا آغاز ہو رہا ہے پر موجود تمام بھائیوں کے درخواست سے آپ اپنا بھیلیکٹ پر بھی لے کر آ جائیں وہاں پر بھی آپ روم میں تشریف لے آئے ان شاء اللہ میری درخواست کو آپ قبول کروائیں گے سون میں سپارے کا آغاز ہے پچہتر اور چھتر کی دعوت کر رہا ہوں اللہ رب العزت کرواتا ہے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہر دن میرے ساتھ نہ اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا بے شک میری طرف سے تمہارا اجر پورا ہو چکا یہ پہلی جو آیتیں ہیں اس فول میں ستارے کی اور سورہ صحت شریر سے متعلق درد جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور سورہ صاحب میں آپ حضرت سجی گنا مسا علیہ سلاطف السلام اور حضرت سیدنا فضر علیہ سلطلام کا مشہور زمانہ واقعہ سماعت فرما رہے ہیں اور پچھلے درخت میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک شختی کو باغدار بنایا تو حضرت علیہ السلام نے اس پر پوچھ گش فرمائی پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا حضرت مس علیہ السلام نے اس پر بھی پوچھ گش فرمائی اب جو ہے حضرت فضر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 75 کہ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ آپ ہر دن میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے تو حضرت مس علیہ السلام نے یہ جواب دیا جو آیت نمبر چہتر میں ہے کہ اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا بے شک میری طرف سے تمہارا اظر قبول ہو چکا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت مس علیہ سلاط وسلام جو ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے تو اس وقت آفت میں ان یہ طے پایا تھا کہ حضرت خضر علیہ سلات و کے جتنے بھی افعار حضرت مس علیہ السلام دیکھیں گے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے جب تک کہ حضرت خضر علیہ السلام خود ہی اس کی وضاحت نہ فرما دیں لیکن جیسے جیسے واقعات ہو رہے ہیں حضرت مس علیہ السلام اعتراض فرما دیتے تھے پوچھ فرما لیتے تھے تو اس پر جو ہے یہ آخری معاملہ طے پایا کہ اب اگر آپ نے جو ہے وہ او گچ فرمائی تو اب ہمارا راستہ الگ ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اس کلام سے کلام میں اپنے کلام کی بہ نسبت لتا اضافہ کیا ہے اور کلام میں اضافے کی زیادتی پانی کی زیادتی پر غلالت کرتی ہے دیکھیے حضرت موس علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ سلاط و سلام کے ساتھ رہنے کی بہت خواہش اور حصول علم کی بہت شدید شرکت کی لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ دو بار حضرت فضر علیہ السلام کے مقرر کردہ ضابطے کی جو ہے وہ پیروی نہ کر سکے تو آپ نے خود ہی یہ کر کی کہ اگر تیسری مرتبہ بھی انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی اس معاملے پر پوچھ کر لی تو بے شک اب مطلب فضر علیہ السلام ان کے ساتھ نہ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ اسلام بہت انصاف پسند تھے کیونکہ اللہ سے جریل القدر نبی ہیں اور اللہ کے دونوں ہی اللہ کے ذریع القدر اور برگزیدہ بندے ہیں سنا کے نمبر 77 ہے بابا جی ان لو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہفانوں سے کھانا مانگا انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کے گرا چاہتی ہے اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا تم چاہتے تھے اس پر کچھ مزدوری دیتے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا یہ تیسرا موقع تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قار فرما دیا اور آپ نے سن لیا کہ ایک گاؤں میں یہ گزرے اور اس بستی والوں نے ان کو کھانا بھی نہیں پلایا دعوت بھی نہ ان کی جو ہے وہ کی انہوں نے کھانا مانگا بھی تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیا انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گر رہی تھی تو حضرت فضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تو حضرت موسا علیہ سلاط و نے ایک فرمایا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پلایا اور آپ ان کی دیواریں جو ہیں وہ درست کرتے پھر رہے ہیں اگر آپ چاہتے تو ان سے جو ہے وہ اجرت مانگ لیتے تاکہ ہم کھانا تو کھا لے سکتے اس پر حضرت فضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مرتبہ ہمایا ہے اب ہمارے رستے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اب چونکہ رستے ہمارے الگ الگ ہو گئے لہذا جو ہے وہ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں لیکن جدائی سے پہلے بھی یہ ہے آپ کے سامنے میں اپنے ان معاملات اپنے ان معاملات کی جو ہے وہ وضاحت کر دوں تو حضرت مسلام سلاط و سلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ اس کے محنت مزدوری کی اجرت لینا جائز ہے اور اس میں کوئی حرط کی بات نہیں ہے لیکن حضرت خضر علیہ و سلام جو کچھ بھی معاملات فرماتے ہیں وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, سے ہی ہوتا تھا لہٰذا یہ عظلہ کا آپ ادرت طلب فرماتے اللہ عیدان ترجمہ تنظر جیمان وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے کہا کہ اسے عیدار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر سابق کشتی زبردستی چھین لیتا یہ آئٹ نمبر اناسی ہے اس نے حضرت خطر علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے پہلے کام کی وضاحت پر مانگی جس پر حضرت مف علیہ سلاط والسلام نے جو ہے وہ اعتراض فرمایا تھا اور آپ علیہ سلاطو السلام نے جو اس کی وضاحت فرمائی اس سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیا ہو گئی کہ آپ کا وہ کام بالکل درست تھا حضرت خضر علیہ سلاطو السلام نے جو ہے وہ یہ ہر اچھی جو ہے وہ کشتی کو قبضے کر رہا تھا لہذا ہم نے ایک سخت کا نکال دیا تاکہ اس طریقے کو عیب والا دیکھ کر جو ہے بادشاہ اس اچھے آزمی کی تشکیل پر قبضہ کرے اور یہ ایک کھٹا ہی تو نکالا تھا یہ دوبارہ جو ہے اس کو درست کر لے گا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے امام ابن جوگی لکھتے ہیں کہ ان کی مشکینی کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے دوسرا قول ہے کہ ان کے بدنوں میں ذوق سمندر میں کام کرنے والے مشکلوں کا بیان ہے اور کام نے کہا کہ وہ دس بائی سے پانچ اپاہی سے اور پانچ مندر میں کام کرتے تھے یہ جس کی کشتی تھی تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کا اس کلام سے مقصود یہ تھا کہ اس کشتی کا سب کا اکھاڑنے سے میری غرض یہ نہیں تھی کہ اس میں بیٹھنے والے سواروں کو غرو کر دوں بلکہ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ جس رستے پر یہ جا رہے ہیں اس میں آگے چل کر ایک گاڑی بادشاہ آتا ہے جو ہر اس اسی کو چھین لیتا ہے جو کہ ایب ہو اس لیے میں نے اس شخصی کو ایب دار بنا دیا تاکہ یہ شکتی اس زیادے بادشاہ کے چھیننے سے, سے محفوظ رہے تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا کسی اجنبی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی شخص کا مال بچانے کے لیے ملک قسم کس قسم کا تصرف کرے تو جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا خبر علیہ وقت سلام نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا تھا اور ہماری شریعت میں بھی یہ جائز ہے مثلا ہمارے پاس کسی شخص کا مال یا زیور رکھا ہوا ہو ڈاکہ بڑھ جائے تو ہم اس شخص کے مال کو ڈاکے سے بچانے کے لیے اس میں کوئی ایب ڈال دیں تاکہ وہ مال ڈاکے سے بچ جائے اور اس مال کے مالک کے لیے بہتر ہوگا کہ سارا کسی ایب کے ساتھ اس کا مال بچ جائے جیسے انسان کسی بڑی مصیبت کی بجائے بھی چھوٹی مصیبت کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے حضرت اگر <سلام> عائشہ سے ایسا ساہرا بات رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ کا اعلی و, تعالی و کو دو چیزوں کے درمیان اختیار کیا گیا تو آپ نے اسی پر عمل کیا جو زیادہ آسان تھی بچڑتے تھے وہ گناہ نہ ہو اور اگر وہ گناہ ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بنسبت اس سے بہت زیادہ دور ہونے والے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا ماسوہ اس سے کہ اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے ایسی صورت میں آپ اللہ کے لیے اس سے انتخاب دیتے چنہ کی آئٹ نمبر اسی اور فرمایا گیا تُغْيَانًا فرا اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکسی اور اوپر پر چڑھا دے تو ہم نے کہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے سبحان اللہ اس میں حضرت فضر علیہ السلام نے دوسرے واقعے کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈرائی ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور سفر پر دکھ دے یعنی مراد اس سے کیا ہے مراد یہ ہے کہ وہ اس بچے کی محبت میں دین سے پھر جائے وہ جو بچے خاطر تھا اور ماں باپ مسلمان تو وہ اس کی محبت میں دین سے والدین سر نہ جائیں اور گمراہ ہو جائے اور حضرت فکرسلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ کی علم کے تحت اس کے حال باطن کو جانتے تھے عجیب پاک ہے مسلم شریف کی کہ یہ لڑکا کافر ہی پیدا ہوا تھا امام سی نے فرمایا کہ حال باقی جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے انہیں اس کی اجازت کی اگر کوئی ولی کی بچے کے ایسے حال پر پتلے ہو تو قتل جائز نہیں اور کتابیں اڑائش میں ہے کہ جب حضرت علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے فکری جان کو قتل کر دیا کہ گھر گزرا اور ان سرکے کا کندھا توڑ کر اس کا جوش پیلا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کبھی اللہ پر ایمان نہ لائے تھا اللہ اکبر کو سنا چضر فر علام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر فکرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے یعنی بچہ گناہ ہو اور نجازتوں کے پاس ہو اللہ تعالیٰ جو اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور جو والدین کے ساتھ قدیق عدم اس میں سلوک اور محبت رکھتا ہو اور مرضی ہے کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی اور اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ نے ایک امت کو ہدایت دی بندے کو چاہیے کہ اللہ کی سزا کو راضی رہے اس میں بہتری ہوتی ہے کیونکہ اس بچوں کے بدلے اللہ نے اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کی روزیت میں آئی اور اس سے بھی اللہ تعالی نے اولاد میں نبیوں کو پیدا فرمایا کیا آواز ہے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں بیٹے اس بیٹی پر قربان ہو جائیں کہ جو ایک نبی کی جو میں آئے اور اولاد بھی اولاد میں بھی نبی آئے تو یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی عطا پر ہے بعض لوگوں کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہو جائیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اتنی غلط بات ہے کہ اللہ تعالی نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہر معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی مرضی سے نہ لڑکی کو پیدا کر سکتے ہیں نہ لڑکے کو کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مطلب یہ بات کتنی جہاز حالت پر مبنی ہے کہ بیٹیاں پیدا اگر دو تین چار ہو جائیں تو اب جو ہے وہ کسی خاندان میں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مطلب جو ہے یہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہو رہا میرے سامنے والے ہیں جن سے متعلق میرے لمحے ہوا کہ ان کی چار بیٹیاں ہوئی اور چاروں بیٹیاں ان کی آپریشن سے ہوئی اب جو ہے وہ بڑے پریشان وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی کی بیوی کو یا تو چھوڑ دوں یا دوسرا نکاح کر لوں مطلب انتہائی عجیب و غریب اور جہالت پر بکری ان کی سوچ ایک اور کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ ان کے یہاں پہلے سے دو بیٹیاں ہیں اور روزہ ان کی اب دوبارہ امید سے ہیں انہوں نے اپنی وجہ سے یہ کہا ہے کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہو گئی تو میں تمہیں طواف دے دوں گا اندازہ کر لیجیے کہ یہ کتنی جہالت والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو اس بیٹا دینا ہے یا بیٹیاں دینی ہے اس میں نہ ماں کا کوئی رول ہے نہ باپ کا کوئی رول ہے جو ان کا رول ہے اللہ کی طرف سے ادا ہوتا ہے جو بھی ادا کرتے ہیں لیکن اب ایک جان کو دنیا میں بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے تو اب اللہ ہی جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عکا فرمانا ہے کیونکہ انسان آج کے اس جدید اور مطلب بظاہر پڑے لکھے دور میں بھی جہالت سے بھی جہالت سے دور سے بھی گزرا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کو ہدایت محسوس فرمائے عام تو آیت نمبر ہی ہے اللہ خبر ع رہی وہ دن باز جو شہر کے دو یتیم لڑکوں تھی اور اس کے بیچے ان کا حل تو آپ کے رب نے کہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خوفانہ نکالے آپ کے رب کی رقمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکومت سے نہ دیا باتوں کا جن پر آپ سے خبر نہ ہوئے حضرت نے اپنے تیسرے سیل سے متعلق وضاحت فرمائی ہے کہ جب آپ ایک بستی میں گئے وہاں لوگوں نے کھانا طلب فرمایا لوگوں نے کھانا بنا کھلایا لیکن ایک دیوار گر رہی اس دیوار کو آپ نے درست کر دیا تو اب حضرت مفت علیہ السلام نے اس فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سے نہیں کیا اگر آپ نے ان کی جو ہے وہ دیوار درست کرنی ہی تھی آپ اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے تو اس کی وضاحت حضرت فضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی دو یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کے نام مفترین نے بیان کی ہے اکثرم اور سریم دو یقین یعنی تھے تو جرسے فرما رہے ہیں, اللہ نے فرمایا ان کا خزانہ تھا اور ادیت میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی ملکون تھا حضرت کس نے عباس سبی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی اس پر ایک طرف لکھا تھا اس کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو اس کو خوشی اس خوش طرح ہوتی ہے اس کا حال عجیب ہے جو و پذر کا یقین رکھتے اس کو غصہ کیسے آتا ہے اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو وہ کیوں ساغ میں پڑتا ہے اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے داخل رہتا ہے اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و تجز کا یقین ہو وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد اللہ اور دوسری جانب کچھ لوہ پر لکھا تھا میں علم میرے سوا کوئی معبود نہیں میں कोई ہوں میرا کوئی شریک نہیں میں نے خیر و خیر پیدا کی اس کے لیے خوشی جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر خیر جاری کی اس کے لیے تباہی جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری تھی۔ تو یہ سونے کی عید سونا چاندی کا خزانہ جس پر یہ تحریر تھا تو وہ اس دیوار کے نیچے تھا سنانچے جب اس دیوار کے نیچے تھا تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وقانہ ابو ہوما ان کا باپ نیک آدمی تھا اور اس کا نام کاشف تھا حضرت محمد ابن منفر نے فرمایا کہ اللہ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو اور اس کے کنڈے والوں کو اور اس کے محلے داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے سبحان اللہ یہ پانچویں یا چھٹی یا ساتویں خشک پر میگ بافائن تھا ان دو یتیم یعنی بچوں کا جس کی برکت سے اللہ نے ان کے خزانوں کو محفوظ رکھا تو فرمایا آپ کے رب نے کہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے یعنی ان کی عقل شامل ہو جائے وہ قوی ہو جائے توانا ہو جائے کمزور نہ رہیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا تو بہرحال دیکھیے یہ ہے معاملہ تو اب معلوم چلا کہ جو بچی والے حضرت فضر اور حضرت موسا علیہ حضرت سلامت السلام تو وہ سلام جیسے جلید نبیوں کو کھانا نہ کھلائیں تو وہ اپنے ہی ساتھیوں کے خزانوں کو کیسے چھوڑ سکتے تھے بدلے آگ لوگ تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے خزانوں کو جو ہے وہ اس طرح حفاظت میں جو ہے وہ رکھا تاکہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ ان کو بتا دیا جائے گا اور وہ اپنے زندگی اس خزانے کی مدد سے آرام سے گزار لیں گے یہ ان کے باپ کی نیتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا ہے وہ رحمت ہوئی چنچے اللہ رب العزت اچھا فرما رہا ہے اور تم سے ذل کر مین کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مجبور پڑھ کر سناتا ہوں یہ حضرت فتنا ظول فرمین رضی اللہ تعالیٰ انخو کا واقعہ ہے جو یہاں پر شروع ہو رہا ہے اور حضرت فیتن ذلفرن رضی اللہ تعالیٰ انخو کا تعارف جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے فرمایا تم سے ذوالفرن کو پوچھتے ہیں یعنی مراد, کی مراد میں کیا ہے تم سے مراد یہاں پر جو ہے وہ ابو زحل وغیرہ کفار کفار مکہ یا یہودی یعنی یہ لوگ اے مقبوض صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضرت غلقرن سے متعلق پوچھنے ہیں کا نام اسکندر ہے یہ حضرت حضرت فضر علیہ السلام کے خالہ زاد, زاد بھائی ہیں انہوں نے اس قندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لباس دنیا میں ایسے چار بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران سے دو مومن ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت غلفر نین اور دو خافر نمرود اور بخت بخ نصر اور ان قریب ایک پانچویں بادشاہ اس امت میں آنے والے ہیں جن کا اس میں مبارک حضرت سیدنا امام مہدی محدی پرتع ان ہو گئے ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی کی حضرت ذرکرن کی نبوت میں اختلاف ہے حضرت سیدنا المرتضیٰ سر تعالیٰ وضح فرماتے ہیں کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرش اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے اللہ نے انہیں محبوب بنایا کہ یہ صاحب ولاد تھے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اللہ فرماتا ہے لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ مکن <سَبَابًا> بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا جس چیز کی خلق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو دیار و امثار فتح کرنے اور دشمنوں کے محاربے میں درکار ہوتا ہے وہ سب عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ سَبَبًا تو وہ ایک سامان کے بیچ چلا سبب وہ چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو خا وہ علم یا قدرت تو حضرت ظلم پر اللہ تعالی عنہ نے اس مقصد کا ارادہ کیا اس کا سبب اختیار کیا تو قرآن کہتا ہے تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا حتا بالا مغری بس شم کی وجہ یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاح کی کر کے کشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فرمایا اے ضلع یا تو تو انہیں عذاب دے ان کے ساتھ بلائی اختیار کرے یہ آئس نمبر ہے جو ہم نے کداوت کی ہے اس نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے سیاہ کے چشمے میں ڈوبتا پایا سورج کو جو ہے وہ سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا جنہیں ضلکرن نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی یہ دیکھ کر چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا مگر حضرت ذلقر رضی اللہ تعالی عنہ ہو مقدر میں نہ تھا انہوں نے نہ پایا اس سفر میں جانی میں مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منازل قطع کر ڈالے اور سمت مغرب میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا وہاں انہوں نے آفتاب جو ہے وہ وقت غروب ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے جیسا کہ دریائی سفر کرنے والوں کو پانی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو فرمایا کہ اور وہاں ایک قوم ملی یعنی اس چشمے کے پاس جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے تھی ان کے سوا ان کے بدن پر کوئی لباس نہ تھا اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے یہ لوگ کافر تھے قلنا ہم نے فرمایا اے القرن یا تو تو انہیں عذاب دے مراد اس سے کیا ہے یعنی ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو ان کو قتل کر دیں یا ان کے ساتھ بلائی اختیار کرے یعنی انہیں احکام شرع کی تعلیم دے اگر وہ ایمان لائیں فنو اکدی بہ سما ردو الا رب ہی فو اکدی بہ اذا بن نکرا کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عن قریب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ اسے بری مار دے گا اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا کہ عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا یعنی کفر کیا شرک اختیار کیا ایمان نہ لایا تو اسے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ سخت عذاب دے گا یعنی قتل کریں گے یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے اور قیامت میں جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دے گا اور ان کی پکڑ فرمائے گا بری مار دے گا وہ وسنقول وس له من امرینا یوسرا اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بلائی ہے اور ان کریم ہم اسے آسان کام کہیں گے سبحان اللہ جو ایمان لایا نیک کام کیا اس کا بدلہ بلائی ہے بلائی سے مراد بالکل واضح ہے کہ جنت ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے ان کریم اسے آسان کام کہیں گے اور آسان کام مطلب کیا ہے اللہ رب العزت نے جو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ انہیں جنت کا فرمائے گا اور ان کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو ان پر سہل ہوں دشوار نہ ہو اب حضرت ذوال نین کی ہزمت ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ وہ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے سباب پھر ایک سامان کے پیچھے چلا اب جانب مشرق میں پہلے چلے تھے وہ مغرب کی جانب اب چلے ہیں وہ مشرق کی جانب سی وجہ ستر یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی اللہ اکبر یعنی اس مقام پر جس کے اور آفتاب کے درمیان کوئی چیز پہاڑ درخت وغیرہ حائل نہ تھی نہ وہاں کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی اور وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت غاروں میں گھس جاتے تھے زوال کے بعد نکل کر اپنے قرآن کہتا ہے کہ غالی کا وقت لگئی ہی خوب بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے یعنی فوج لشکر آلات حرب سامان سلطنت اور بعض مفترین نے فرمایا کہ سلطنت و ملک داری کی قابلیت اور امور مملکت کے سر انجام کی لیاقت یہ سب اس بندے کے پاس جنہیں یعنی حضرت ذلقرن کے پاس تھی اور مفسرین نے کزالق کے معنی میں یہ بھی کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالکرنین نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کیا کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے تو جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا اور جو کفر پر مصر رہے ان کو تعذیب کی ان پر جو ہے وہ سختی کی اور جی میں انشاءاللہ بھی وضاحت کرتا ہوں سبانا بھائی اس مسئلے کی تو ارشاد فرمایا گیا سببا پھر ایک سامان کے پیچھے چلا اب پہلے مشرق کی جانب سفر تھا مغرب کی جانب پھر مشرق کی جانب اب جانب شمال اب جو ہے وہ شمال کی جانب جو ہے وہ سفر جو ہے وہ اختیار فرمایا گیا حتی عزا بالاغ بینی وجادہ مندو نیما قو ملا یقاد قولا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی ان کے ساتھ اشارے وغیرہ کی مدد سے بمشقت بات کی جا سکتی تھی کالو حل قرن جو بے شک یا ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کے آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں تو اب یہ جانب شمال جب حضرت ذلکرن پہنچے اور انہوں نے وہاں ایسے لوگ پائے کہ جن جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے تو انہوں نے بمشکل مطلب ارض کیا کہ ذلکرنین بے شک یاجوج ماجوج زمین پر فساد کرتے ہیں یہ یاجوج ماجوج کون ہیں یہ بن بنوخ علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے زمین میں فساد کرتے تھے ربی کے زمانے میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا سب جاتے تھے کچھ نہ چھوڑتے تھے کچھ کی چیزیں لاد کر لے جاتے تھے آدمیوں کو کھا لیتے تھے درندوں وحشی جانوروں سانپوں بچھو تک کو کھا جاتے تھے حضرت ذلکرن سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ یہ ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں جو ہر ایک کو کھا جاتے ہیں تو حضرت ذلکرن سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر و عزا سے محفوظ رہیں اس لیے مطلب تو آپ مطلب یہ ہم پر کرم فرمائیں اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے بہت افرادی قوت ہے آپ کے پاس آپ ایک بڑی سی دیوار بنا دیں تاکہ یہ یاجوج معجوز جو ہے وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں اس پر انہوں نے رقم کا جو ہے وہ معاملہ مطلب پیش کیا کہ ہم آپ کہیں تو ہم آپ کو رقم دے سکتے ہیں کالا کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد کر طاقت سے کرو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں سبحان اللہ یہ حضرت ذلقرن رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے فرمایا کہ وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے یعنی اللہ کے فضل سے میرے پاس مال کثیر ہے ہر قسم کا سامان موجود ہے تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں ہے یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں کچھ مال دے دیں اور آپ ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم یاجوج ماجوج لوگوں سے ماقوظ رہیں تو فرمایا میرے پاس سب کچھ ہے اللہ کا فضل ہے بقوة تو میری مدد طاقت سے کرو یعنی جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو یہ بس میرا کام کر دو اور فرماتے ہیں کہ, اذا فرمایا کہ میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں تو ان لوگوں نے کہ پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے تو اب انہوں نے ارشہ فرمایا آتو آتونی میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ لوہے کے تختے یعنی بنیاد خدوائی جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بروا دیا اور آگ لگا دی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی اوپر سے پگلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا اللہ اکبر ایسی مضبوط دیوار تو فرمایا کہ تم میرے پاس آتونی زبر الحديد لوحك تختي لاو حتا اذا صاوا بين صدفي قالن فخو یہاں تک کے جب وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا ڈھونکو حتا اذا جعله نار قال اتكني اتوني افرغ عليه قطرا یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا انڈیل دوں یعنی اتنی مضبوط دیوار جیسا کہ میں نے ابھی ارد کیا کہ کھدائی کی گئی کھدائی کرنے پر جب پانی نکلنے تک کھدائی کر دی گئی تو سانبا پلا کر اس میں ڈالا گیا لکڑیاں ڈالی گئیں اور جو ہے وہ لکڑی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ لوہا ڈالا گیا لوہے کی چادریں ڈالی گئیں پتھر ڈالے گئے اتنی مضبوط دیوار حضرت ذوال کرنین ربی اللہ تعالی عنہ نے بنا دیبی جا ربی, ربی, ربی حق کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے تو یہ جو کہا گیا کالا یعنی کہا مراد کیا ہے کہ حضرت ضلع نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا قرب قیامت میں تو فرما رہے ہیں کہ اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رم کا وعدہ سچا ہے یعنی حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل توڑیں لیں گے دوسرے روز دو جب آتے ہیں تو وہ بہکمے اللہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا کہے گا اب چلو باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ کہنے کا یہ سمر ہوگا کہ اس دن کی محنت رائجہ جا نہ جائے گی اور اگلے دن انہیں دیوار اتنی ٹوٹی ملے گی جتنی پہلے روز توڑ گئے تھے اب وہ نکل آئیں گے اور زمین میں فساد اٹھائیں گے قتل و غارت کریں گے چشموں کا پانی پی جائیں گے جانوروں درختوں کو اور جو آدمی ہاتھ آئیں گے ان کو کھا جائیں گے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے اللہ تعالی حضرت عیصٰ علیہ السلام کی بد دعا سے انہیں ہلاک کر دے گا اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے اللہ و اکبر یہ قیامت کی اشانیوں میں ان کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی یہاں مختصر میں نے وہ عورت نہ بدہ یمو فی بدیم جم آرجمہ کنظوری ماں اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فرما دیا آئے نمبر یہ ننانوے ہے انہیں ثابت ہوتا ہے کہ یا جاجوج کا نکلنا قربت قیامت کی علامات میں سے ہے تو فرمایا گیا کہ ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے یعنی تمام خلق کو عذاب و ثواب کے لیے روزے قیامت اکٹھا کیا جائے گا و اربنا جہنما یوم عزل یوم عزل اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے جہنم جو ہے وہ کافروں کے سامنے لائیں گے یعنی سامنے سے مراد ہے کہ یہ حضرت میں عرض کر چکا ہوں کہ یاجوج ماجوج کون ہے یہ حضرت حضرت نو علیہ السلام کے ایک بیٹے گزرے ہیں یافق ان کی اولاد میں سے ہیں یہ فسادی قوم ہے اور ان کا تعارف بھی میں نے پیش کیا تھا اور یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے ہیں تو انسانوں کی طرح لیکن جانوروں کے طرح ان کے جسموں پر بال ہیں اور جب حضرت مصعل علیہ السلام جب حضرت ذلکرن نے شمال کی جانب سفر فرمایا تھا تو شمال کی طرف سفر فرماتے ہوئے آپ ایک ایسی جگہ پہنچے تھے کہ جہاں پر قوم تو بہت زبردست تھی لیکن وہ ان سے بھی ڈرتے تھے بہت طاقتور قوم تھی انہوں نے حضرت ذوالکرن سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو مال و دولت دیتے ہیں آپ ہمیں ان یاجوج ماجوج سے بچا لیں کیونکہ یاجوج ماجوج انسانوں کو بھی کھا جاتے تھے جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے درندوں کو بھی کھا جاتے تھے سانپوں بچھو کو بھی کھا جاتے تھے فصلوں کو کھا جاتے تھے اناج کو کھا جاتے تھے ہر چیز کھا جاتے تھے تو حضرت ذلقرنین نے ان سے پیسے تو نہیں لیے کیونکہ آپ اللہ کے زبردست ولی کے تامل گزرے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو میں کہوں بس وہ تم میری مدد کرو اور پھر آپ نے دیوار کھود ڈالی اور پھر جو ہے وہ بوری اونچی جو ہے وہ دیواریں بنا دی گئیں جس کی تفصیل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بیانوی کیا ہے اور پھر جو ہے وہ حضرت عبد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ ارشاد پرما دیا دیوار بنا کر کہ اب جب اللہ چاہے گا تو یہ اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے اور وہی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں وہ دیوار چھوٹی سی رہ جاتی ہے لیکن یہ تھک چکے ہوتے ہیں وہ وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے رات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کل کریں گے اب چونکہ ان شاء نہیں کہتے تو کل جب آتے ہیں تو پھر وہی دیوار پہلے کی طرح ہوتی ہے یا پہلے سے بھی مضبوط ہو جاتی ہے تو اب جب اللہ چاہے گا کہ یاجوج جو ظاہر ہوں تو ان میں سے کوئی یہ کہہ دے گا کہ انشاءاللہ کل ہم آئیں گے تو اس وجہ سے پھر یہ نکل آئیں گے اور پھر جو یہ کریں گے وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فی عن لا وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن سکتے تھے اللہ اللہ فرمایا گیا میری یاد سے جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا رات کیا ہے آیا اللہ اور قرآن و ہدایت و بیان اور دلائل قدرت و ایمان سے اندھے بنے رہے اور ان میں سے کسی چیز کو وہ دیکھ نہ سکے تو فرمایا گیا حق بات سن نہ سکتے تھے انہیں اپنی بد سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث وہ سن نہیں سکتے تھے افا ہسب الحصیب اینگت عبادی انہن ملک تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے آیت نمبر یہ 102 ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ کعف کی تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے بندوں کو یعنی حضرت عیسیٰ و ازیر و ملائکہ علیہ السلات والسلام اور ان کی مثل میرے سوا حمایتی بنا لیں گے یعنی اس سے کچھ نفع پائیں گے یہ گمان فاسد ہے بلکہ وہ بندے ان سے بیزار ہیں اور بے شک اللہ ان کے اس شرک پر عذاب کرے گا ظاہر ہے حضرت عزیر علیہ السلام ہوں یا حضرت مس علیہ السلام ہو یا اللہ کے بیٹے تو نہیں ہے تو فرمایا کہ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کی ہے الد بکم بالآخ سین تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں انہیں وہ کون لوگ ہیں جو عمل کر کے تھکے اور مشقتیں اٹھائیں اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل و نوال سے نوازے جائیں گے مگر بجائے اس کی ہلاکت و بربادی میں پڑے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ یہود و نسارہ ہیں باغ مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو سوامے میں عزلت گزین رہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اہل حرورہ یعنی خوارج ہیں اور اب کریم ارشاد فرما رہا ہے اللہ دین فی الحیات دنیا و ہوں یخ صبونا ان سن آ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں مراد اس ہے کہ عمل ان کے باطل ہو گئے ان کے عمل جو ہیں وہ باطل ہو گئے وہ لوگ غاتے میں ہیں نقصان میں ہیں وہ لوگ شدید ترین نقصان میں ہیں آیت نمبر ایک سو پانچ الادین کا فروبی آیا ربیم ولی خواہی فہ ویت آ معلوم فلاں ملم یومل قیمتی یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا درا سب اکارد ہے تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے اللہ اکبر اس حایت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور ان اس کا ملنا نہ مانا یعنی رسول و قرآن پر ایمان نہ لائے اور بات و حساب و ثواب کے منکر رہے تو ان کا کیا گرا سب اکارک ہے تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے حضرت ابو سعید خدری ربی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روز قیامت بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا غالی کا جزا جہنم و بیما کفر حضو آیاسی و رسولی یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی ان دل آمنو امل الصالحتی کانت لہم جناط الفردی نزولا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کے باغ ان کی مہمانی ہے کیا بات ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں حضرت قعب نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے اللہ اکبر کی اللہ اکبر کبیرا تو دیکھیے اللہ تعالی جنت الفردوس فردوس کے بعد فرما رہا ہے کہ ان کی مہمانی کے لیے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محبوب پاک علیہ السلام کا فردوس جنت الفردوس میں نصیب فرمائے آمین ارشاد فرمایا گیا اللہ رب العزت فرما رہا ہے فیہا لا یبغون خالدینا وہ ہمیشہ ان میں, ہی ان ہی میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے کیا بات ہے جس طرح دنیا میں انسان کیسی ہی انسان کیسی ہی بہتر جگہ ہو اس سے اور اعلیٰ اور ارفا کی طلب رکھتا ہے یہ بات وہاں نہ ہوگی کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ فضل الہی سے انہیں بہت اعلی و ارفا مکان حاصل ہے تو اب دل میں یہ خواہش نہ ہوگی کہ اس سے بھی بہتر ہو کیونکہ اللہ تعالی انہیں بہت بہتر جگہ عطا فرمائے گا میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 109 سو مشہور آیت پاک ہے یہ فرمایا قُل لو کا نل بحر میدا دل کلیمات بحر قبل فدا کلی ماتی و لو جامدا تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں اللہ اکبر کبیرا تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے اس شاید مقدسہ میں یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی جی مجھے معذرت چاہتا ہوں بار بار پی ایم نہ کریں ایک بھائی مجھے بار بار پی ایم کر رہے ہیں دیکھیں میں درس قرآن دے رہا ہوں آپ درس قرآن کے بعد مجھ سے بات کر لیجئے گا ٹھیک ہے ناراض مت ہوں درس قرآن کے دوران مجھے پی ایم نہ کریں میں کس طرح بات کروں ٹھیک ہے اللہ مسل سے محمد وبارک وسلم جی ایک بھائی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ سمجھ گئے ہیں وہ دیکھے نا ٹیمپو سارا ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے مئلانا محمد وبارک وسلم جی میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں آیت نمبر 109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 فرمایا گیا ہے اگر اللہ کے علم و حکمت کے کلیمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور تمام خلق لکھے تو وہ کلیمات ختم نہ ہوں اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی نہایت نہیں شان نزول کیا ہے حضرت ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ جب یہ آئے وما تمل علم اللہ کلیلہ نازل ہوئی تو یہود نے کہا ہمیں تو رایت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے تو اس پر عایت کریمہ نازل ہوئی مدعا یہ ہے کہ کل شہ کا علم بھی اللہ کے علم کے حضور قلیل ہے اور اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کا کے صفات بے شمار اللہ کی شان بے شمار ساری مخلوق بھی اللہ کے لکھے اور اللہ کی شانیں لکھے سمندر سیاہی بن جائیں پھر اتنے ہی سمندر اور آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی چنانچہ سورہ قحف کی آخری آیت مقدسہ ہے ارشاد فرمایا گیا ال انما انا بشرم نسل الیہ انکم الاح واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقْوَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے یعنی اس میں فرمایا گیا ہے کہ مجھ پر بشری آراز و امراض ساری ہوتے ہیں صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ علیہ السلام کا مثل نہیں کہ اللہ نے آپ کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بآلہ کیا حقیقت و روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء اور صاف بشر سے اعلیٰ ہیں جیسا کہ شفا قاضی ایاز میں ہے کہ شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ نے شرام مشقات میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام جو ہیں وہ ظواہر تو حد بشریت پر چھوڑے گئے اور ان کے ارواح و بواطن بشریت سے بالا اور ملائے اعلی سے متعلق ہیں اور شاہ عبد العزیز محدید سے دل اللہ سورہ و اللہ علیہ نے صور و کی تفصیر میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلا نہ رہے اور غلبہ انوار حق آپ پر الگ دوام حاصل ہو بہرحال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں اس سائز کریمہ میں آپ علیہ السلام کو اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار توازو کے لیے حکم فرمایا گیا اور یہی فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کسی کو جائز نہیں کہ حضور کو اپنے مثل بشر کہے کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت و عظمت بطریقہ تواز فرماتے ہیں ان کا کہنا دوسروں کے لیے روا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ جس کو اللہ نے فضائل جلیلہ و مراتب عطا فرمائے ہوں اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر اسے ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر میں پایا جائے ان کمالات کے نہ ماننے کا طریقہ ہے اور دوسری بات یہ کہ قرآن قیم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کو اپنے مشل کہتے تھے اور اسی سے گمراہی میں مبتلا ہوئے پھر اس کے بعد جو آیت میں اسی آیت میں یوہا فرمایا گیا اس میں حضور علیہ السلام کے مخصوص بالعلم اور مکرم اند اللہ ہونے کا بیان ہے تو اس آیت کو پڑھ کر لوگ جو حضور علیہ السلام کے نور کا انکار کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار کی بشدیت تو افضل البشر ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ آقا نور نہیں ہے یا معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ وہ میرے جیسے ہیں تو پھر آگے بھی تو پڑھو کل ان نما انا بشرم اس کے آگے ہے یو ہا ا لیا مجھے وہی آتی ہے تو جو یہ کہے کہ میرے جیسے نبی ہیں تو وہ اس پر وہی کیسے آئے وہی کس پہ آتی ہے اللہ کے نبیوں پر رسولوں پر آتی ہے تو, تو رینگتا ہے فرش پر ان کی گزر ہے عرش پر تو رینگتا ہے فرش پر ان کی گزر ہے عرش پر اب خود ہی تو انصاف کر اک تو بشر اک وہ بشر اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین غما علینا غل الحمد الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم نے سولہویں سپارے کا آغاز کر دیا ہے اور سورہ کہف مکمل ہوئی اب ان شاء اللہ کل سے ہم سورہ مریم شریف سے متعلق درس جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے اور یہ سورہ مریم جو ہے اس کی کل آیتیں ہیں اٹھانوے نائنٹی ایٹ تو امید ہے انشاءاللہ کہ چار پانچ دنوں میں اس سے متعلق درس بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو سورہ مریم شریف یہ بھی بڑی اہم بلکہ ہر آیت ہی بڑی اہم ہے اللہ کا پاک کلام ہے اور یہ بڑی مشہور صورت صورتوں میں سے یہ بھی صورت ہے حضرت پاک بی, بی بی مریم رضی اللہ تعالی انہا کا ذکر خیر ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلاح و السلام کی والدہ ماجدہ ہیں تو ان شاء اللہ تعالی ان کا ذکر پاک ہم کل کریں گے اللہ تعالی ہمارے درس قرآن کو قبول فرمائے کہا بھی قبول فرمائے سننا بھی قبول فرمائے بیان کرنا بھی قبول فرمائے یہ خلاصی فرمائے آمین تو ابھی دونوں روم میں موجود بھائیوں سے درخواست نعت شریف الرمادیں فرما دیں انشاءاللہ تعالی دس بارہ منٹ میں حاضر ہوتا ہوں اور پھر آب بھائیوں کے سامنے سیرت پاک مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مختصر درس اور پھر اگر آب بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کروں گا فی الحال جو ہے ابھی نعت شریف پلے فرما دیں جب ہم ہینڈ ریز کریں تب ہمیں مائک لے لیجئے گا